براحث کو زائد ذیذ نحارسا کے مراد نبی رسول دے ماتا زیدوں سے کہ خولم اور رابس ہو اور ماماگانو کرے تو باغل ماماگانو کا جنون اوی درات لال کے قطا و طریقہ بھی دیووس تو اور وہ گرامی دعوے ہو گئے نا اصلو میرا کے اقاذ میں رکھی اور وہ اعلی حکیم تو اور وہ کل تردور نبی صلی اللہ علیہ بنا حوی کرچنے کا اور سنیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ازاد ہیں کہ نبی ہی بک نبی صلی اللہ علیہ وسلم ازاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم آزاد کو خدی واری ولی راہ حرا کو دین بڑا مذن مولانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم قالوا ران نبی صلی اللہ کے حا سے باد وفي أسدتنا يجلني قتبتكنا فيه نجانا سوريا مرودا وانواجة الخالد خلا علي القائب منذ يتفضل خلا علي القائب في القائب قائب لا لا ولكي أخبر شخصنا تعرفي جنيل حاط لقروع بالوصول ومشاب أصر يلحق القروع بالوصول يلحق القروع بالوصول يلحق بعض مشاب أصر النوصر يلحق القصر قائب نظرك يخذ جا حجت لقلق علی قائبت دار معلومی چیزا دار خون دار قائب مرمین بانی و داری گی او دا دا داری گید کدر دار زیاد او سمجان بودا آغاز زیادی سن مرنام عبد حسن مکی سلمید مرنار چیز احمد وین دکر گی چیزا دار دار مجاز دی اسب دار لکسون چنور روادی که ارازی اندو سن روکی دیر شیع و یو ضر یو کرا دی شدید وارا پجمار کیو نبی السلام سویرام کیوں خبر و اسدارہ حضور صنمور واقع کی حیات خود راضی جناب قول زقاق قربے السلام وہ مسجد دو دانی انہوں نے کتنا کچھ صلی اللہ علیہ وسلم جائز ان وہ سمے میں زید وہ زید بن حارثہ مسجد جاری یہ فرادو وقار نہاد لکاما باغھا میں باذ پہ قاری مخنے پھٹو ذا قدم نہ باذ ز باذ یہ کو پھر گزارے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک میں سرمراگیں اوپر اپگن نہ کونا چاہیے سوال وہ دھنس دور درخت نہ ہاؤ زہر نہ ہو پھر الیٰن اندر <god Thinking documentation connection> سواد <Surk dormir. Sessgence> <Sess Caribbean> و تمام رہوا رمضان تم نے خلق و نیل کی دعوہ جا طالق زمین تم ثابت کی اور اتا جن علی اتا جن نہ قال ذات انا کیریان علی کی موضوعہ فزانی کو لے کے جان کر ان کو لے ائے سالت سالت سچانے دانہ چہ کو کم دہرنے کو بارہ حاضر مخدمی کی جگہ مخدمی کر بعد کوس کے ظاہر سے میں مصاحبی ال غسش فرمایا بنا حضور اگوازے فسا حبیق ووسش ومابانی وہ جلو غصی کیجیش جاگا پس خبرہ پس عامل پانی مشغول ہوتا تو خوصو کردہ اسفار مانے اگر لدن شوکر لدن تو دیکھتا ہے کہ رسولی پاس شئیب کار سے مشغول ہے دیمیس کرو دا ہوں گے رسولی دنگو سا بسرین تا کازام دا یہ دوری پس اکار مشغول ہے پس عامل پانی سفیان چکو در آگا اسفار دروں کو ناگا انختار آرا لدن شوکردہ فاقی امر محمد کی تو خ رباط نے عادی میں بنائے اغاوی فقط رس بیان قربیلہ تارچانے نے ائے چلا تو اس سے چھتا میں نے کہ وہ بیٹا جن دے لیے تو فقط رس بیان ان تمریوانہ حد مر بھی رجلا حد تارچانے اگر سے نے کار وجہ تو ابھی سے ہوئے ہمت نے مے کتابی یہ بھی تو میں کتابی کا نہ خطر ہوا یونسان ظہری وصری فقط میں اگر تو میں بذات اعلی ہوش کتاب <تصفح> جگہ مجھے جانے نہماندا محمد نہ محمد لو ر آب بہ کچری اسلام محمد بہم پیند بہم یاسن پیندم دھن دی اور جاناں میں انا حجاب سامت النزير ابن الحجاج ابن ايمن الحجاج ابن ايمن دل سمند رو افیافی رو حجاج ابن ايمن ابن ام ايمن نہ جنا دبل خاون نو عبید رغود انصار رضاف خان نماز دے دو ایکاو شادو سید رہن ہو سر وسامہ پھلاڈ ادا خزینہ نبی رسال السلام اے نبی رسال السلام حام ح مورکا بہت ساما مورما وہ ہمارا جرم سارا سہیو دا انسار ہونا کری جن سبنگ نام سمجھا مودے ولا فلم ما دا جناب محبوب نبی راوت چلات عبدالنعیم محمد قاضی رضی اللہ تعالی عنہ ابی عبداللہ جناب محمد صاحب جناب برادر ہے تو رہیں گے تو یہ سنیں ما وذانوں پڑے ہو کچھ دیو نے کنتانہو کے علا دین علی جل وللہ ورا کوائے کی مرانی جان ملائیں یا ظبانی وذابری لنا لنا فیداہ مطیعات لبید دیواہ دیواہ کرے تو پرشاد بکوار کی گایا بیان انتظار سے غزل تو حضور علی ابن النال قول اللہ نے مجلک اخر زکرانی لم ترا رحمت رب بقائنہ تمہیں جہنم غور باب نے اعلان کراما یہ کہ فقاص سوال مال کو پن تفسیر نہ تھا فقصد تھا سوال نے مسرسر کہا نے مرج جناب اللہ نے قسم ہے اللہ لو کا نے سنی ارماں سے چمن دی کرے وہ صدر نے کہ دا جہنم سبول یہ قسم جملہ قصور دے لا اخلاص در جھران کرا تھا نو کو کی بصور رحمان قسم دے درجات اپرے در پر شان سن کر اور تدا جانن تبیون و قارا کہدر دا درک مسلمان کدی کدو کو سشن چه پرال پر ہاس یہ پرال گستان او سے رسپشیمن دے جما خود کی وسر نشیمن دے فرمان چینه مسلمین دے کارو سالم صحابہ کرام اللہ اکبر اللہ اکبر دین بعد نبی رحمت بنا بعد لوکان سریم دے ان دامین شیم ابرارز او بقا دیم دے جملہ ابرارز خدا دے ناز ہمارے ہمارے 10 ذو القعدہ ابو الدرداء دا ثابت ہے رضی اللہ عنہ نے فرمایا بلغت اللہ واقع تھے नाना اللہ با حاصل کی نہیں مگرے جس سر کا یہ اللہ کا حاصل جما تھا ارامی میں ان کا صحیح تبوس لے کر تو کہو اور تم من اهل البوغا ان سے کہا کہ صاحب اللہ نے ابدا خدمت کو نبی علیہ بالاجر دي كمان لذي اجر الله بنشاءان يعني الراوي ثاني النبي صلى الله عليه له يا مالجي ده لما هو قال له يا لابيا انما تنظرون الى اخشامني ماذا دين ار من فيه لابيا ذا خلق لنا وخلد ماذا وقال <سؤال> هذا تنظر امامك يا جماعه غير الله حيث لجئت ذولا فجاء الى رب يثبت لنا ديننا شدا يا نعمك وذولا قالوا <سؤال> لنا ذيكم اممكم الذي <سؤال> لا يعلمون غيره يعني انفلقتم انا ولا نديكم من شهاب الجوادي ان شاء الله ولا منكم ولا ندكم لا يعلم ولا الليل ذا هو ان ولا تجل قل السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم منازل منازل ابي الله تعالى عنه كثير واذا كان روايه كتبنا قالا حتى الله صلى الله عليه وسلم قال ان لكم لكم من امه من دهر امه فارامي مننا نعم ايها سہرام پاشرب سرد مناسب ندیم مراد آتا ہے انا دعمتني جميعا من الذي جل كان ياخذ ولا نهبنا محمد من العدان من ابراهيم دعنا دعنا محمد انما ما انا قال يا حاضر شو و بن دیو امد نہ بی جا بنا ترجیم او سے بڑا ظلمن قیدوا جنم اختورین و سرین با امی درویش او پدیوان پبلی کو را راو جو میں دیو امد جا تو صد حسین رذلو اور تم خدا کی خودیشو وجیرہ فیتو سرین کی خودیش پہو تاربی بجارہ کو تو وقار جو سمے وقار رو شو چلد کے وا دا کو سیموک یا بسرموک اونہ رامی زادی لگیہ ہوا تھا تو سورج جب مغرب میں جوتا تیز نہیں شام تھی تھا بہت سے سمجھوری تھا بدو نور حسن جان نہیں ہے يعض الشامذ بازمہ اتچھے دی, دی. انترہماسو وقال انس كان اشبه بهم الرسول الله صلى الله وسلم اشبهت المخلوقات به النبينا وسلم بهم الرسول الله قسم اشبه بخلق النبي صلى الله عليه وسلم ان واسماء پوری بعد جنگجت نے مجاہدین ظفر لاجائند ظفر تحرید ابو فار یا اسما مقروضہ ترمذی کی راوی دار میں قتل شو نماختار ابن ابی عبید سے کبھی داغہ مارو نا کہ تم تو سنراویش ہو تو کہ دو ابے دنیا میں زیادت کرو حال پہ ہونے شو نہ سب تصرفی جا جا مار را ہے اس دنیا کن کو نیر کا اعوذ بر اسمیم کن اپنے چھل <سؤال> دوستہ کیوں کہ اس میں کہ وہ بے بات آئے لاؤں غائب ہو جناس وہ بے حل کو چلتے ہیں جاہت جاہت بے رہا گئے مار بے رہا گئے بے اندر پس مکی نہیں ہوتا وہ کہا ہے اس نے سایت کیا کہ تیرے کب اعلان فدر اندر پہ رہا گئے اندر پس مکی نہیں ہے حضرت سے خسان ہے وہاں ہے تو کوئی ذاں کی داری فدر امان اللہ پس مکی مار نہیں ہے ارداد صلی اللہ علیہ ہمارا سو پولس محمد قبلهم صندوق أدرالي وعطل المعامل وعطان الرجل المعامل قال شبهت عاصبه يطر زباب فقاله ألا إلا تسعرونه قدر زباب لا يطر فقاله ألا إلا تسعرونه ألا قدر زباب تمام ويالأهد لا قلت عاصبه قلت عاصبه يطر زباب أملا عندما أعرفت فارقة تضباب صنع جديد خذك تخلقنا جديد فقال قلو لولا عبدالله بن مرضانا أهل الله قصرون عن خطر زباب دي الشيخ خانة ومورا لذلك فوضع فارقة لخطرنا ملتجدع جائز لكنا جائز وقت قطروا ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم أذر الشيخ خانة ذا سيقوم ونهو نبقى يولي كبير ومعمري كيزا صغير نبقى تجدار فلشيخي بطاركي إذا لمغالا كتو الشيخ خانة سوری دی دیا اے نبی چہ دادا زما کشماری دی رزق لے اے ہمارا رے وردے ہان تھیو ہمارا دادا دادا زما رے سے سما تعال اللہ کرے تو جانا اے دادا ماں کشماری اے کشماری کی بھی کوری روائی دی کے طوران امنیوں چلو اللہ نے سنانے نے جانے دپا نہ جب نے ادل جنت یا اللہ مدام وصول ہے پیو سرور فاندوس کی تین سرشن کی مکھرا سمے دما واوالد آباد فیضار مکہ دما کی داخل سے وسلم داخل سے دین رگز دنیا کی مکہ دنا تو للخدمت دان کی خاطر کم جس اللہ구나 اماں کا پیرا نہیں چلے جانا محمد نے گنا جلندنا قران جناب دلا نے شان اور جہاز محمد آنا فادر سے بہو نا اس سال میں وجہ ساز فضیلت بار بار معافی دے جنشن مقام دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خالی مینا نشہ باڈی دے فادر پہ ہے بدر ان کو ان میں اشتراکت نہیں ایک <سؤال> انکون تا انمائش سیدن اللہ کا تاگر سنفاز رضا دل بریگنا ما او ساد عمل دالان تی زمجد تا جہاد کوما فدا نیواما امامر اللہ اپ جا جہاد دے امامر اللہ عمل فغیر دل بوتنا دیکھیں اسے والے کا قول دل فیر فغیر دل بوتنا حکمت مدارک <سؤال> <سؤال> کی سنت امن کی پس ذکر پس دی شامل دے اما بین نے صرف متصف بل احکام اے محمت بنحکام مشتمل مصروف دل بازر بصیرت سر و تہذیب النسل و تقریب اور حقصرہ عمل پام بانے موسم ہوا الباطل حا مضبتیار کل قل او وزد کا او من چاہت مانی مفید حکمت بتا مارا بابا شامل آر صاحب صحیح اور عمل <تصفح>